أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه وهمسه ونفخه رب السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وقال كل شيء وهو بكل شيء عليم بدیر استماعا کی موجد ہے آسمانوں اور زمین کا انا یقون غلط اس کے لیے اولاد کیسے ہوگی غلند اللہ صاحبہ جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں و خالہ کا اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے وہ پل شعی نائین اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے مشرقین کی تردید کرنے کے بعد اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو اللہ کی اولاد مانتے تھے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں وزیر استماعت والارض اللہ تو آسمان و زمین کا موجد ہے وزیر کہتے ہیں اس ذات کو جو بغیر کسی نمونے کے کچھ بنائے بغیر نمونے کے بنانے والے کو بدی کہتے ہیں یعنی آپ و زمین کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا تو اللہ سبحانہ ہوگا تو نے بغیر نمونے انہیں بنایا انہیں ایجاد دیا انہ تک لَهُ, له صاحبہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی تو بیوی نہیں یعنی اولاد تو وہ ہوتی ہے جو بیوی کے ذریعے سے ہو اب جب بیوی ہی نہیں تو پھر اولاد کیسے آئی بیوی کے بغیر اگر کسی کو بنایا جائے تو وہ اولاد نہیں بلکہ مخلوق ہوتی ہے جیسے آسمان زمین اللہ تعالی نے بنائے تو یہ اللہ کی مخلوق ہے ایسے ہی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اولاد نہیں اللہ کو یہی ہے نے رب لا اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں خالق خالی شعیب وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے فاگو دوں سو تم اسی کی عبادت کرو وہ ہوا اللہ الشین وقیم اور وہ ہر چیز پر خوب نگران ہے بات ہے یعنی صرف اللہ اللہ شریف کی عبادت کرو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے یقین رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے وہ ہر چیز کا خالق حقیق اور رقیب ہے لاسدریق البفا <الْعَبْطَان> و البفا و الطیف القبیر اسے نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پاتا ہے وہ لطیف الطبیر اور وہ خوب باریک بھی اور بڑا خبردار ہے ادراک کہتے ہیں کسی چیز کو پا لینا اس کا مانا دیکھنا بھی ہوتا ہے اور کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا بھی اس کا مانا ہوتا ہے ادرا کا اگر مانا کرے آنکھوں سے دیکھنا تو اس کے متعلق قبر ممین سیدہ آئسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے سورہ نجم کی تفسیر میں سر باتی ہے کہ جوسف یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا ہے مطلب کہ اللہ تعالی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا اور فرماتی ہیں کہ اللہ نے کہا ہے وَهُوَ کل ابستار نگاہیں اسے نہیں پا سکتی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے ہاں جبرین امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے اسی طرح عبد اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی ہے صحیح بخاری کے اندر ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا ان کے چھ سو پار تھے جو صورت نجم میں آتا ہے پتانا کعبہ او سی او ادنا وہ دو کمانوں یا اس سے بھی زیادہ قریب تھا تو وہ جبریل امین تھے جبیر امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دیکھا ہے اللہ سبحانہ و تو کو نہیں دیکھا لا سدریق البفا وی البفا ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان اور تمام انیائی کرام دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جن نو الا ربی ہانا جاب اس چہرے اس دن تر و تعدادہ ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ خانحبت اعلیٰ کا دیدار ہوگی اور یہ سب لوگ اللہ تعالی کو ایسے دیکھیں گے جیسے چاند کو دیکھتے ہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی بھیڑ اور رش نہیں ہوگا دنیا میں تو کسی کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ جمع ہو جائیں تو نظر ہی نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا قمری نئی رسل بدل چودہ رات کا جو چاند ہوتا ہے اسے دیکھتے ہوئے کیا تم رش محسوس کرتے ہو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ آسانی سے چاند دیکھ لیتا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کو بھی تم دیکھو گے کوئی رش کوئی بھیڑ نہیں ہوگی اور اگر ادراک کا مانا ہو حقیقت کو پا لینا تو حقیقت کو تو کوئی بھی نہیں پا سکتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں محدود مخلوق لا محدود ذات کی حقیقت کو بھلا کیسے پا سکتی ہے لا تجری وهو وزر العدفار نگاہیں اسے نہیں پا سکتی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ لطیف الخبیر اور وہ بڑا باریک بین اور خوب خبردار ہے قلجا ربی کم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کئی نشانیاں آ چکی سمن اب فارا فل تو جس نے بصیرت سے کام لیا تو اسی کے اپنے لیے ہے من عامیہ اور جو انفا رہا فا تو اس کا بوال اسی پر ہے کم بھی حقیق اور میں تم پر کوئی محافظ نگہبان نہیں بصائر یہ بصیرت کی جمع ہے بصیرت دل کی روشنی کا نام ہے بصیرت دل کی روشنی آنکھوں کی بینائی اور آنکھوں کی روشنی کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں بصیرت عقل و فہم فراست سمجھ یعنی تمہارے پاس دلائل آ چکے ہیں آنکھوں کو روشن کرنے والے دلائے تمہارے پاس آ چکے ہیں پد جا تم بسا اے ہی نربی تم اور اب ان پر غور و فکر کر کے جو بندہ ایمان لے آئے ایمان والا بن جائے اور اپنے آپ کو اسلام کے راستے پر چلا لے تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے اور جو ان پر غور نہ کرے اور ایمان نہ لائے وہ اپنا ہی برا کرے گا میں تم پر کوئی محافظ نہیں کہ تمہارے چاہنے نا چاہنے کے باوجود تمہیں سیدھی راہ پر ڈال سکوں ہدایت دینا تو اللہ تعالی کا کام ہے وہ قداری کا نصرآیاتی اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ کہیں کہ تو نے پڑھا ہے اور وہ کہیں کہ تو نے پڑھا ہے والن بے نہ ہوا تاکہ ہم اسے بیان کریں یہ قومی یا جاننے والے لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے جو جانتی ہیں یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوبے پر حمل ہونے کا بیان تھا اس کا اثبات تھا اب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اثبات کے لیے کچھ دلائل دیے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ فرمایا کہ ہم بار بار اپنی آیات کو دوہراتے ہیں کبھی مومنوں کو خوشخبری کبھی کافروں کے لیے وعید اور تنبید کبھی گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات ہم ذکر کرتے ہیں کبھی امری زندگی سے تعلق رکھنے والے اقامات ہم بیان کرتے ہیں تاکہ عقل و فہم رکھنے والے لوگ وہ ان کے ذریعے راہ ہدایت پائیں اور مخالفین پر حجت قائم ہو جائیں وَلْيَقُولُوا یقول اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ون یقول درست کا تاکہ وہ کہیں کہ کو پڑھا ہے مثلا مطلب کہ ایک طرف ان آیات کے ذریعے اپن و فام و فراست والوں کے لیے راہ ہدایت ہے تو دوسری طرف وہ لوگ جو ضدی ہیں اپنے آبا کی تکلیف پر آبا و اجداد کے رسم و رواج سے چمٹے رہنے والے کافر اور مشرق ہیں وہ آپ سے یہ کہہ کر گمراہ ہوں گے کہ یہ قرآن تو کہیں سے پڑھ لیا ہے اور پڑھ کے آ میں سنا لیتا ہے یعنی اللہ الہی ماننے کا وہ انکار کریں گے کہیں یہ اللہ کی طرف سے لادل نہیں ہوا بلکہ کسی سے پڑھا اور سیکھا ہے پشرے کے اس طرح کے اخبار اللہ کو اٹھانا ہوا تھا اللہ نے سورہ القان سورہ وغیرہ کے اندر ذکر کیے کئی ایک حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ کہ جو ذی لوگ ہیں وہ عزید گمراہی کا شکار ہوں تاکہ ان کی گمراہی واضح ہو جائے اور ان کو آپس میں عذاب دیا جائے ولی جو بہت یہ اور آیات کو ہم پھیر پھیر کر بیان کرنے میں یہ حکمت بھی رکھتے ہیں کہ کفار اور انگار رکھنے والے یہ کہیں کہ تم نے قرآن پڑھ کر لکھ کر سیکھ لیا ہے تاکہ زیادہ گمراہ ہوں اور گمراہی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں اور جو جاننے والے ہیں فہم و فراست رکھنے والے لوگ ہیں علم والے وہ اس کو مانیں اس پر ایمان لائیں اور اپنی آخرت کو بچا لیں سب ناخ یا اے کا مب لا الحض انل مشرے کی جو کچھ آپ کی طرف ہی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے لا الا اللہ آپ کے رب کے سوا کوئی اور محبود برحق نہیں وہ آرف علی اور آپ مشرقوں سے اعراض کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اصطب معی عر رب جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے زحی کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں مطلب کہ اس قسم کے یہ بیاض شبوہات سے متاثر ہو کے جو کافر اور مشرق لوگ پیش کرتے ہیں جب آپ تبلیغ کا کام ترق نہ کریں یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی انہیں تسلی دینا مقصود تھا تاکہ آپ اپنا دعوت و تبلیغ کا کام جاری و ساری رکھیں اور پرانے مجید میں جا بجا اللہ سبحانہ چاہنا ہوا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ انہیں کہہ دیجیے کہ میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ الہی کا ہی پابند کیا گیا اور واقعی اہل ایمان کو بھی یہی کہا گیا ما الیکم ربکم ولا تو من نی اولیاء جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازر کیا گیا ہے صرف اور صرف اس کی پیروی کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو بڑی لمحات ادا قارون تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تو وہی اللہی کا ہی اتباع وہی الہی کے علاوہ اور کسی چیز کی اتباع اور پیروی نہ کرنا یہ مصلوب و مقصود تھا انبیاء سے بھی اور یہی مصلوب و مقصود ہے اہل ایمان سے بھی کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کریں لا اللہ اللہ کے سوا کوئی محبود بارحق نہیں ہے علی اور سے یعنی جو باتیں بناتے ہیں آپ ان کی باتوں میں نہ آئے ان کو لگے رہنے لئے اپنا کام کرتے رہیں آپ اپنا کام کریں ولاؤ شاہ اللہ اشراف اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ ٹھہراتے شرک نہ کرتے عقیدہ اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نگہبان نہیں بنایا بابا انصا علیہ ہندی اور نہ ہی آپ ان پر کوئی ذمہ دار ہیں یعنی آپ ان کی حمافتوں سے متاثر نہ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایمان اور کفر دونوں چیزوں کی استعداد رکھی ہے ایمان کی استعداد بھی ہے کفر کی استعداد بھی ہے اور یہ دونوں طرح کی استعداد دیں اللہ نے جو رکھی ہیں اس سے لوگوں کا امتحان لینا مقصود ہے تاکہ دیکھیں کہ کون شکر گزار بنتا ہے اور کون ناشکرا کون ایمان لاتا ہے اور کون کافر ہو جاتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو بھی فرشتوں کی طرح سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیتا سارے کے سارے مسیح فربہ بردار فطری طور پر مومن ہوتے کوئی نافرمانی کا تصور ہی نہ پایا جاتا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں نیت اللہ ایم اخن والا تاکہ تمہیں آزمائے کہ سننے سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے تو آپ ان پر نگہبان نگران نہیں ہیں آپ کا کام صرف ان تک باپ کو پہنچا دینا ہے آپ باپ پہنچائیں اللہ کے پیغامات ان تک پہنچائیں ذمہ آپ کا نہیں ہے کہ یہ اسلام کیوں نہیں لائے وہ میرے کیوں نہیں بنے یہ آپ سے سوال نہیں ہوتا وَلَا مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهَ <عِلْمِن> اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں بگرنا وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے کدالی کامت نالا ہوں اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا ہے صرف <مرجعهن> ان کے رقب کی طرف ان کا لوٹنا ہے نبی عمدہ تو وہ انہیں اس کے بارے میں بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے یہ آئے صد ذرائع کی دلیل ہے تو کہا کہ ہاں ایک اصول چلتا ہے جس کو کہتے ہیں صد ذریعہ یعنی ایک کام ہوتا جائز ہے شریح طور پر وہ کام جائز ہوتا ہے لیکن کسی بڑی خرابی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے تو اس بڑی خرابی سے بچنے کے لیے اس جائز کام پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے اس جائز کام کے بارے میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بھی نہ جائز حالانکہ حقیقت میں وہ جائز ہوتا ہے لیکن خاص حالات میں اس جائز کام کی وجہ سے اگر کوئی بڑی خرابی پیدا ہوتی ہو تو اس جائز کام پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں سدے ذریعہ یعنی جو کام بڑی خرابی بننے کا ذریعہ تھا اس ذریعے کو ہی بند کر دیا تو اس جائز کام کو بھی چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ بڑی خرابی واقع نہ ہو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ فانا نے کہا ہے کہ اگر تم دوسرے کے معبودوں کو گالی دو گے ان کے بابودانے باطلا کو ان کے بتوں کو برا بھرا کھو گے تو وہ جہاد کی وجہ سے اللہ کو گالی دیں گے کہیں گے اس نے ہمارے معبود کو گالی دی ہم ان کے معبود کو گالی دیتے اپنی جہانت کی وجہ سے وہ اللہ کو گالی دے بیٹھے تو لہذا اللہ تعالی کو گالی سے بچانے کے لیے تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کرو ان کے معبودوں کو گالی نہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ماں باپ کو گالی دینے سے منع کیا اور فرمایا کہ اس طرح تم خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بن جاؤ گے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے یعنی کہ جس کام کی وجہ سے بڑی خرابی لالم آتی ہو شریعت میں وہ کام جائز ہونے کے باوجود محدور اور ممنوع اور حرام ہو جاتا ہے ناجائز حرام ان دونوں کا ایک ہی مان ہے عام طور پہ لوگ سبھی سے حرام کوئی بڑی شہ ہوتی ہے اور ناجائز کام چلو ناجائز ہی ہے نا کون سا حرام ہے کر کو تو خیر ایسی بات نہیں ناج حرام یا یہ کہا جائے کہ حلال نہیں تینوں کا ایک ہی معنی ہے وزن برابر ہے ہمارے ہم لوگوں کے ہاں یہ شعور نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان میں دراجات ہیں فرق ناجائز حرام کے معنی میں ہی ہے کدالی کا سنکیت نہمت آ رہا اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کے اعمال کو مزین کر دیا ہے یعنی انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو گر حقیقت اچھا ہو یا برا ہو بندہ اپنے ہر کام کو ٹھیک سمجھتا ہے کلا لکھن نالی کلت ان امالا ہر امت کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہم نے ان کے امال مزین کر دیے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے دوسری جگہ پر فرمایا کل کلو حس بن بمال فرحون ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے لیکن انسان میں اللہ نے غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھی ہے تو اس صلاحیت کو بروے کار لا کر وہ برے کام کو پوری آزادی کے ساتھ چھوڑ کر نیک کام کو اختیار کر سکتا ہے دنیا کا ہر کام اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ سبحانہ ہوا تو نے دونوں کاموں کا اختیار دیا ہے بندوئے کو کہ وہ کفر یا ایمان میں سے جس کو چاہے اختیار کر لیں سمہ علا رب بھی پھر بالآخر لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے تبدیل کی ہے کہ ہر کسی کو اپنا پھیر بڑا اچھا لگتا ہے لیکن یاد رکھنا کہ جانا رب کے حضور ہے حساب کتاب دینا ہے تو لہذا اپنے آپ کے اندر بغل نہ رہو اپنے حوض میں بند نہ رہو خور سے باہر نکلو اور دیکھو کہ دلائل کیا کہتے ہیں جو حق ہاں ہے اس کو اپناؤ تو افسر بلّہ انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی لم آیا تم کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی لمی نا تو, تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے کل کہہ دیجئے ان نمل آیا تو کہ یقیناً نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں تمام شیرا <يُمِّنُون> اور تمہیں کس چیز نے آگاہ کیا ہے کہ اگر وہ نشانی آ ہی گئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں سفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے کہ ان کے مطالبوں کو پورا کیا جائے جو یہ کرتے تھے آزاد لے آؤ یہ کر لو وہ کر لو پیچھے کئی ایک مطالبات ان کے گزرے ہیں آگے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبات ذکر کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں یعنی موجدہ دکھانا یہ نبی کے بخش کی بات نہیں ہے بلکہ اختیار اللہ کے پاس ہے کل انمل آیا تو نبی اپنی مرضی سے بوجھ نہیں دکھا سکتا یہ بوجھ دہ طلب کر رہے ہیں کہو کہ بوجھ داد اللہ کے پاس ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ مطالبہ پورا ہو گیا یہ کم کام میں کر کے دکھا دو تو ضرور ایمان لے آئیں گے تو انہیں کہو کہ یہ کام کرنا ایک تو بات یہ ہے کہ یہ میرے پیار میں نہیں اور پھر دوسری بات یہ کہ تمہیں کیا خبر کہ اگر بوجھدار یا نشانی آ بھی جائے تو یہ ایمان نہ لائیں پہلے بھی انہوں نے بڑے بڑے مطالبے کیے پورے ہوئے ایمان نہیں لاتے تھے سابقہ قوموں کی مثالیں سامنے ہیں اب بھی یہ ایسا کریں گے ابو تارا ہوں کمالم والا مرا اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے وہ نادارو ہوں یا اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ اپنی سرکشی میں پھٹکتے پھریں گے یعنی اس سے پہلے مور دیکھ کر جب یہ ایمان نہیں لائے پہلے بھی کئی مورجے دیکھ چکے ہیں ایمان پھر بھی نہیں لائے تو اب کیسے لے آئیں گے جو شخص حق وادے ہونے کے باوجود بھی ہٹ درمی کرتا ہے انکار پہ ہی جٹا رہتا ہے مسلسل انکار ہی کرتا رہتا ہے اس کی بد عملی کی وجہ سے اللہ فرحانہ تعالیٰ اس سے آئندہ ایمان لانے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے بد املی کی وجہ سے ایمان لانے کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں اور جو حق بات سن کر اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور ہدایت اور راہ راست کو اپناتے ہیں تو وہ ایمان لے آتے ہیں اب دیکھیں فراؤن نے کتنے بوجھتے دیکھے مثال اصلاف اسلام کے سامنے نہیں مان لایا نہیں مانا جو اس نے قبرداندھی ہوئی تھی کہ میں نے انکار ہی کرنا ہے ماننا ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ پہلے ایمان نہیں لائے تو اب بھی ایمان نہیں لائیں گے اور ہم ان کو گبراہیوں کے اندر ہی بھٹکاتے رہیں گے <تصفح>